السلام علیکم ساتھیو سرور منیر راؤ آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے جو سورسز آف نیوز پڑھے یا خبروں کا منبع یا ذریعہ پڑھا وہ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا وہ ہم نے روایتی کنونشنل یا عمومی سورسز پڑھے تھے آج ہم جن ذرائع کی بات کریں گے وہ انفرادی نوعیت کے نہیں ہیں ان میں اہمیت اجتماعیت کو ہے یعنی ایسے ذرائے جو مجموعی طور پر خبروں کی آف سپرنگ رکھتے ہیں ان میں سب سے بڑا ذریعہ نیوز ایجنسیز ہیں یعنی خبر رسائے ایجنسیاں اور دوسرا ذریعہ نیوز روم جہاں خبریں تیار ہو رہی ہوتی ہیں وہاں بھی بہت سے ذرائے اندر نیوز روم میں موجود ہیں اسی طرح جدید الیکٹرانک میڈیا کی ترقی نے بھی بہت سے سورسز پیدا کیے ہیں تو یہ سورسز کیا ہیں ان سورسز پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پہلے میں آپ کو نیوز ایجنسیز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کس نوعیت کے سورسز ہیں تو نیوز ایجنسی کے بارے میں آپ ایک چیز نوٹ کر لیں دیٹ از کہ نیوز ایجنسی از این اسٹیبلشڈ ٹو سپلائی نیوز آئٹمس ٹو نیوز پیپر میگزینس اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوز ایجنسی یا خبر رساں ادارے ایک ایسی تنظیم ہے جو نیوزمن یا صحافیوں کے مجموعے پر مشتمل ہے جو دنیا بھر سے صحافی ایک تنظیم کے تحت خبریں اکٹھی کرتے ہیں اور پھر ان اداروں کو بھیجتے ہیں جو خبریں بناتے ان کو پھیلاتے یا ڈسمیٹ کرتے ہیں اسی لیے نیوز ایجنسیز کی ایک اور تعریف بھی کی جاتی ہے کہ نیوز ایجنسیز آر آلسو نون ایز وائر سروسز اور نیوز سروسز وائر سروس اس کا جدید نام ہے کیونکہ یہ الیکٹرانک وائر کے ذریعے ایک دوسری جگہ جاتی ہے اور اب تو وائرلیس کمیونیکیشن بھی آ گئی ہے اسی طرح نیوز ایجنسیز جنرلی پری ہارڈ نیوز سٹوریز اینڈ فیچر آرٹیکلس یعنی خبر رسا ایجنسیاں عمومی طور پر ہارڈ نیوز پروڈیوس کرتی ہیں لیکن کبھی کبھار وہ سافٹ نیوز بھی بھیجتی ہیں لیکن ان کا مین ایفیکٹ جو ہے وہ ہارڈ نیوز پر ہے ایمفس ہارڈ نیوز پر ہے اور نیوز آرگنائزیشن جن میں اخبارات ریڈیو ٹیلی ویژن اور دوسری تنظیمیں ہیں جو ان نیوز ایجنسیز کو سبسکرائب کرتی ہیں وہ ان سے خبریں حاصل کر سکتی ہیں نیوز ایجنسیز یا وائر سروس کی جو گروتھ یا اس کی ترقی کی بہت دلچسپ تاریخ ہے ایک دن میں نیوز ایجنسی نہیں بنی پہلے ہر انڈیویجل انفرادی طور پر خبریں حاصل کرتا تھا اس کو پہنچاتا تھا اور اس کو پھیلاتا تھا جب دنیا گلوبل ویلج بننے لگی ایک ملک دوسرے ملک کی خبریں جاننے لگا ایک علاقہ دوسرے علاقے کی خبروں تک رسائی حاصل کرنے لگا تو پھر کچھ لوگ بیٹھے انہوں نے مل جل کر ایک تنظیم بنائی اور پھر ان خبروں کو ایکوائر کرنا شروع کیا مختلف خطوں سے مختلف حصوں سے اور ان کو اپنے ایک خاص پلاننگ کے تحت ان خبروں کو ایک جگہ جمع کیا ان میں سے چھانٹی کی اور جس جس ٹارگٹ ایرے کے لیے وہ خبریں ضروری تھی وہ اس طرف اس کو ڈسمیٹ کرنے لگے اور وہ نیوز آرگنائزیشنس نے ان نیوز ایجنسیوں سے خبریں حاصل کی اور اپنے تقاضوں کے مطابق ان کو ایڈٹ کیا ان کی تدوین کی ان کی ادارت کی اور ان کو اپنے رنگ میں ڈھال کر اس اطلاع کو اپنے اخبار کے ذریعے اپنے ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے نشر کیا اور یہی جو گروتھ آف نیوز ایجنسیز ہے اس نے الٹیمیٹلی اتنی ترقی کی کہ آج کے دور میں جب آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں WWW پہلا W ورلڈ کے لیے دوسرا وائڈ کے لیے اور تیسرا ویب کے لیے ہے انٹرنیٹ پر بھی اب نیوز ایجنسیاں ملتی ہیں آپ اگر ویب کھولیں ان ایجنسیز کا تو آپ اس میں سے چن سکتے ہیں علاقائی بین الاقوامی اور مختلف کلاسیفائیڈ خبریں بھی اسی طرح سائبر جرنلزم بھی نیٹ کے ذریعے ہی خبریں ترسیل کرتا ہے اور سب سے بڑی ویب نیوز ایجنسیز کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یوزرز فرینڈلی اور یوزر کے لیے فری ہیں جو شخص اس ویب پر پہنچ جاتا ہے وہ خبر حاصل کر لیتا ہے اور اس کو کچھ پے بھی نہیں کرنا پڑتا اگرچہ کچھ نیوز ایجنسیز ایسی ہیں جو ویب پر بھی موجود ہیں انہوں نے ان کو کمرشلی بھی مارکیٹ کیا ہے اور وہ کون کون سی ہیں یہ ہم آگے اپنے لیکچر میں ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سی نیوز ایجنسیاں ویب پر بھی پیمنٹ لیتی ہیں اور کون سی فری ہیں لیکن جنرلی جب آپ ویب پر جاتے ہیں تو آپ کو جو انفارمیشن ملتی ہے اس کی آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی اب آپ کو میں پاکستان جنوبی ایشیا دنیا کے دوسرے ممالک کی جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کی کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم امریکن نیوز ایجنسیز کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس وقت امریکہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے دنیا بھر کے انفارمیشن ورلڈ آرڈر پر بہت حد تک کنٹرول کر چکا ہے امریکہ نے ان نیوز ایجنسیز کی بنیاد پر خبروں کو حاصل اور کرنا اور ان کی ترسیل کا ایک مربوط نظام قائم کیا ہے یہ دونوں اہم نیوز ایجنسیز جو امریکہ کی ہیں ان میں ایک کا نام اے پی یا ایسوسیٹڈ پریس ہے جبکہ دوسری کو یونائیٹڈ پریس انٹرنیشنل یو پی آئی کہتے ہیں یہ نیوز ایجنسیز جو ہیں دے ٹرانسمٹ نیوز ان لوکل ریجنل نیشنل اینڈ انٹرنیشنل سگنیفیکینس کی خبریں ٹرانسمٹ کرتے ہیں پریس اس وقت دنیا کے تقریباً اوور ون بلین پیپل تک اس کی رسائی ہے اربوں لوگوں تک اس نیوز ایجنسی کے ذریعے خبریں پہنچتی بھی ہیں اور حاصل بھی کرتے ہیں اور اس نے ایک ولڈ وائڈ ورک بنایا ہے اے پی نے اپنی خبروں کو حاصل کرنے کے لیے ہزار ہار رپورٹرس ایڈیٹرز اور سٹنگرز دنیا کے مختلف حصوں میں تعینات کیے ہوئے ہیں مثلاً پاکستان میں جنوبی ایشیا کا بیورو یہاں سے خبریں حاصل کرتا ہے اس میں بھارت پاکستان سینٹرل ایشیا یہ اس طرح کے ممالک ساتھ مل کے ایک سینڈیکیٹ کرتے ہیں اور وہ خبریں حاصل کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اے پی کے ہیڈ کوارٹرس کو بھیجتے ہیں اے پی نے پہلے تو پرنٹ میڈیا کے لیے خبریں حاصل کرنا شروع کی اور اب اس نے اپنا ایک ویژن سروس بھی بنا لیا جو ویژن کے لیے الیکٹرانک اور ویڈیو میٹیریل دنیا بھر سے حاصل کر کے بھیجتے ہیں اس کو اے پی ٹی ایسوسیٹیڈ پریس ٹیلیویژن نیوز اس نے بھی اپنا اس ریجن کا ایک صدر مقام ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بنایا ہے جو پورے اس ریجن کی خبریں حاصل کر کے وہاں بھیجتا ہے اور ان کے سٹنگرز کو وہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے اب میں آپ کو ایک دوسری نیوز ایجنسی جس کا نام پریس انٹرنیشنل ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں پریس انٹرنیشنل نے بھی دنیا بھر میں سٹنگرز ہائر کیے ہوئے ہیں اور اس ایجنسی کے یہ سٹنگرز اس علاقے کی خبریں بھیجتے ہیں ان نیوز ایجنسیز کی کارکردگی میں ایک چیز اور بھی میں بتاتا ہوں کہ آپ جب دنیا بھر کے ٹیلی ویژن نیٹورکس دیکھتے ہیں تو آپ کو دوسرے ممالک کی بہت سی خبریں اس میں نظر آتی ہیں لیکن ایک چیز آپ ضرور یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی ایک ٹیلیویژن نیٹ ورک یا اخبار اتنے زیادہ وسائل نہیں رکھتا کہ وہ پوری دنیا کی خبریں خود حاصل کر سکے گیو اینڈ ٹیک کے اصول پر خبریں حاصل کی جاتی ہیں تو یہ جو نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں جو اپنے بیوروز اور سٹنگرز رکھے ہیں وہ ان کو پے کرتے ہیں وہ وہاں سے خبریں حاصل کر کے اپنے ہیڈ کو بھیجتی ہیں ہیڈ کوارٹرز اس کو ڈسمیٹ کرتا ہے ان اداروں میں جنہوں نے سبسکرپشن دیا ہے جو پیمنٹ کرتے ہیں ان نیوز ایجنسیز کو ان کو فریکوینسیز الاٹیڈ ہیں ان کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے خبریں بھیجی جاتی ہیں پیکس کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں ای میل کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں اور ان کے اپنے وائر سروس ہیں جس کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ٹرانسفر پروٹوکول ایف ٹی پی بھی کرتے ہیں اور وہ ویڈیو میٹیریل بھی ان چینلز کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ چینلز اس کو بلینڈ کرتے ہیں اپنے نیوز بلٹنس میں لوکل خبروں کے ساتھ انٹرنیشنل خبریں وہاں سے لیتے ہیں یا ان کے شہری جن ممالک میں رہ رہے ہیں تو وہ ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی نیوز ایجنسیز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ کور کر دیں اس کے لیے ایکسٹرا پے کیا جاتا ہے یہ جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کا ایک اپنا نظام ہے ویڈیو میٹیریل ایکسچینج کا اس کے ذریعے انہوں نے دن بھر میں مختلف فیڈز ٹائم فکس کیے ہوئے ہیں سپوز چوبیس گھنٹے کا ایک دن ہے تو اس کو کلاک وائز اگر رات کو بارہ بجے ایک دس منٹ کی فیڈ آ رہی ہے پھر وہ ایک وقفے سے تین گھنٹے بعد یا چھ گھنٹے بعد رات کو تین بجے یا چھ بجے وہ دوسری سیٹلائٹ فیڈ کرتے ہیں پھر صبح نو بجے کریں گے پھر رات دن میں بارہ بجے کریں گے تو اس طرح راؤنڈ دی کلاک انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کیونکہ دنیا کا نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ دنیا کے ایک حصے میں اگر روشنی ہے تو دوسرے میں اندھیرا ہے امریکہ اور پاکستان میں ٹائم ڈفرینس دس گھنٹے کا ایک گرمیوں میں ہے تو گیارہ گھنٹے کا سردیوں میں ہے اس طرح اس ایکٹیویٹی کو کوئی بھی ایک چینل یا ایک اخبار کور نہیں کر سکتا تو یہ نیوز ایجنسیاں ہی ہیں جو وہاں کی ایکٹیویٹی ریکارڈ کرتی رہتی ہیں اور وہ دوسرے ملک کو ترسیل کرتی ہیں اور اس ملک کے چینل پھر ان خبروں کو اپنی ضرورت کے مطابق ایڈٹ کر کے اور پالیسی کے مطابق استعمال کرتے ہیں یہ نیوز ایجنسیاں جو ہیں یہ ہارڈ نیوز اور سافٹ نیوز کے علاوہ فیچر سٹوریز بھی بھیجتی ہیں بعض اخبارات اگر آپ پڑھتے ہوں تو آپ کو کسی شخصیت کے بارے میں کسی ملک کے سربراہ کے بارے میں اس کی لائف ہسٹری کے بارے میں ویڈیو بھی اور ریٹن مٹیریل جو آپ مختلف نشریات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ انہیں نیوز ایجنسیز کی وجہ سے ان ممالک کو پہنچتا ہے نیوز ایجنسیز کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ فینومینا ہے تو ڈیولپمنٹ آف نیوز ایجنسیز ہیو اے امپیکٹ آن دی پروسیس آف فارن نیوز سلیکشن اینڈ رپورٹنگ ایک پہلو اور آپ یاد رکھیں کہ کلونیل ایرا جو ہے جبکہ نو آبادیاتی نظام دنیا میں تھا جیسے برطانیہ کی کالونی سب کانٹیننٹ جس کو جنوبی ایشیا یا ہندوستان اور پاکستان بھارت یا پاکستان کہتے ہیں وہ ان کی نو آبادی تھی اس طرح فرانس کی بہت سی نو آبادیاں تھیں افریقہ میں بھی تھی کچھ ایشیائی ممالک میں بھی تھی اس طرح امریکہ کی بھی نو آبادیاں تھیں سپین کی بھی نو آبادیاں رہی ہیں تو اس پیریڈ میں ان ڈیولپڈ کنٹریز نے چونکہ ایک ہیج یا ایک کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا دنیا کے مختلف خطوں میں تو ان کی زبان ان کی لینگویج اور ان کے کلچر کے اثرات ان ممالک پر اب تک قائم ہیں یہ جو کلچرل اور لینگوسٹک اثرات جن ممالک پر ہیں تو وہ کلونیل ارے کے جو اس وقت کے لیڈرس تھے امریکہ، برطانیہ فرانس اسپین انہوں نے جب دیکھا کہ اب ہماری کالونیاں ختم ہو رہی ہیں لیکن ہمیں وہاں اپنی ریچ رکھنی ہے کیونکہ ہماری لینگویج وہ لوگ جانتے ہیں جیسے سب کانٹیننٹ کے لوگ برطانیہ کی نو آبادی تھے تو یہاں انگلش لینگویج رچ بس گئی تو انہوں نے یہاں کے لیے انگلش ٹرانسمیشن شروع کی ان نیوز ایجنسیز نے فرانس کی جو کالونیز تھی انہوں نے فرینچ میں اپنی نیوز ایجنسیز قائم کی امریکہ میں بھی انگریزی بولی جاتی ہے اور چونکہ وہ ورلڈ لیڈر بن گیا تو اس نے بھی اپنی نیوز ایجنسیاں قائم کی اور وہاں کی معلومات یہاں بھیجنا شروع کی تو امریکن انگلش اور برٹش انگلش دونوں یہ جو کالونی لیڈرز تھے انہوں نے کافی کنٹرول دنیا بھر میں نیوز ڈسمیشن پہ رکھا اور ان نیوز ایجنسیز نے ان علاقوں کی خبریں ہم تک پہنچائی اور ہم نے بھی ان کو زیادہ ہوملی اور فرینڈلی اس لیے سمجھا کہ ہمیں وہ زبان آتی تھی فرانسیسی زبان ہمیں نہیں آتی چائنیز زبان ہمارے خطے میں اس طرح نہیں پڑھی جاتی تو جن جس زبان پر ہمیں عبور ہے یا جس زبان کو ہم سمجھتے ہیں تو ہم نے ان ممالک کی نیوز ایجنسیز کو اپنے لیے ایک اچھا تصور کیا انفارمیشن کا سورس تصور کیا اور ان نیوز ایجنسیز کی بنا پر ایک طرف تو ہمیں خبریں ملی دوسری طرف وہ جو مائنڈ سیٹ کے تحت ہمیں انفارمیشن دینا چاہتے تھے ہم نے لیں اور حزمہ قدہ حزمہ صفا یعنی جو گدلہ ہے وہ رکھ لو اور جو جو صاف ہے وہ رکھ لو اور جو گدلہ ہے وہ نکال دو کہ مصداق نیوز کی ایڈیٹنگ کر کے ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ خبریں استعمال کی لیکن اس سارے عمل کے باوجود بھی ان ایجنسیز پر اب بھی کائم ہے اور وہ کبھی ایسی خبریں ان ایریاز میں نہیں بھیجتے جن سے ہماری نیشنل پرائڈ آگے آئے وہ ہمیشہ ایسی ہی خبریں بھیجتے ہیں جن سے ان کی حجمنی ان کی سپرمیسی ہم پر قائم رہے ان نیوز ایجنسی نے انٹرنیٹ کو بھی استعمال کیا ویب کو بھی استعمال کیا سیٹلائٹ کو بھی استعمال کیا اور ہم تک خبریں پہنچائی اسی طرح ایک اور بڑی اہم نیوز ایجنسی جو اس وقت دنیا میں بڑا نام رکھتی ہے اس کا نام رائٹرز ہے رائٹرز ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارہ ہے اس کی بنیاد ایک جرمن باشندے پال جولیس رائٹرز نے ڈالی اسی رائٹر کے نام پر اس نیوز ایجنسی کی بنیاد رکھی گئی اور اس نیوز ایجنسی کو شوہرت حاصل ہونے کا ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیپولین بوناپار کے دور میں جب اس کا توتی بول رہا تھا نیپولین نے ایک تقریر تیار کی اور وہ میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے اس نے رائٹرز سے رابطہ کیا اور رائٹرز کی جو مالکان تھے ان تک یہ میسج اس کے میڈیا مینیجرز کے ذریعے گیا کہ نیپولین ایک بڑی اہم تقریر کرنا چاہتے ہیں اور اس تقریر کا جو سبسٹینس کانٹینٹ یا جو اس کا میٹیریل ہے وہ تیار ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیپولین جب یہ تقریر کریں تو تقریر کے ساتھ ہی دنیا بھر میں یا جو جو ٹارگٹ آڈینس ہیں ان تک اس کی تقریر فوراً پہنچے تو رائٹر نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں اس تقریر کی ایک پیشگی کاپی دے دیں انہوں نے اس کی پیشگی کاپی ان سے حاصل کر لی اپنے سورسز سے یا ایک انٹرن اگریمنٹ کے تحت اور جب نیپولین نے تقریر شروع کرنی تھی جیسے ہی وہ تقریر کرنے لگا انہوں نے اس خبر کو اپنی ایجنسی کے ذریعے ڈسمیٹ کر دیا سب جگہ پھیلا دیا لوگ حیران ہو گئے کہ نپولین نے ابھی تک پالیسی اسٹیٹمنٹ یا اپنا معافی زمیر یا اپنا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا لیکن اس ایجنسی نے یہ سب سے پہلے ہمیں دے دیا تو اس طرح دنیا بھر میں رائٹرز کو ایک وہ مقام حاصل ہو گیا کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اس نے ایکسکلوسیو یا بریکنگ نیوز کی ایک بنیاد رکھ دی کہ اصل سورس کی جانب سے اس خبر یا اس پالیسی یا اس سے تلا کے آنے سے پہلے اس نے وہ چیز حاصل کر کے عوام تک پہنچا دی تو رائٹرز کے اس جرمن بانی کو بڑی شہرت ملی اور رائٹرز کو پھر دنیا بھر میں ایک پھیلاؤ ملا اور اس وقت بھی رائٹرز دنیا بھر کی ایک ممتاز اور اہم نیوز ایجنسی ہے تو رائٹرز کے نمائندے اس وقت دنیا کے ہر خطے میں ہیں پاکستان بھارت سینٹرل ایشیا یورپ امریکہ لاطین امریکہ ہر جگہ پر اس کے نمائندے ہیں اور وہ ایک دنیا کی بڑی نیوز ایجنسی کے طور پر سامنے آئی ہے اس کے علاوہ ایک اور نیوز ایجنسی جو رپورٹنگ کرنے والوں کے لیے بڑی اہم ہے خبریں حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی اہم ہے اس کا نام اے ایف پی ہے اے ایف پی ایک فرینچ ایبریویشن ہے اے ایف پی سے بنتا ہے اجاں فرانس پریس تو اے ایف پی بھی دنیا کی ایک عظیم نیوز ایجنسی ہے یہ نیوز ایجنسی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران نمایاں طور پر سامنے آئی اور اس وقت اس ایجنسی کا نام ہافاس تھا لیکن اس نیوز ایجنسی نے چونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کی خبروں کو نمایاں طور پر پیش کیا ہافاس نے تو جیسے جنگ ختم ہوئی اور ہٹلر کو شکست ہوئی تو ہٹلر کے اینٹی ایلیمنٹس نیچرلی یورپ دوسری جنگ عظیم کا مرکز تھا تو یورپ کے دوسرے ممالک نے سب نے جو اینٹی ہٹلر تھے اور اس کو شکست دی انہوں نے ہافاس انہوں نے کو اپنے لیے ایک اچھی نیوز ایجنسی نہیں سمجھا اس لیے اس کو ہٹلر کی یادگار سمجھتے ہوئے ہافاس کو ختم کر دیا گیا اور جنگ عظیم کے بعد حافاس میں جو لوگ کام کرتے تھے انہوں نے مل کر ایک نئی نیوز ایجنسی کی بنیاد رکھی اور اس کا نام ہافاس کی جگہ اے ایف پی رکھا گیا اے ایف پی کا صدر مقام یا ہیڈ کوارٹرس فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہے اور اے ایف پی اس وقت دنیا کی مختلف زبانوں میں جن میں انگریزی جرمن اسپینش عربک پرتگیزی اور دوسری زبانیں شامل ہیں ان میں اپنی ٹرانسمیشن کرتی ہے اور وہ ویڈیو سروس بھی اب کر رہی ہے پرنٹ سروس تو اس کی بہت پہلے تھی اور اس طرح جس طرح یو پی آئی اے پی اور اے ایف پی یا رائٹرز میدان میں ہیں اسی طرح دنیا میں اور دوسری نیوز ایجنسیز بھی ہیں جو مختلف ممالک نے قائم کی ہیں ان میں چین کی ایک نیوز ایجنسی بڑی مشہور ہے جس کا نام نیو چائنا نیوز ایجنسی ہے نیو چائنا نیوز ایجنسی چائنیز میں ابتدائی طور پر خبریں بھیجتی تھی اب اس نے انگلش میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی کیونکہ چائنا نے جب سے اپنی پالیسی اوپن کی ہے اور دنیا بھر میں انٹریکشن بڑھایا ہے تو اس کی نیوز ایجنسی پر بھی اس کے اثرات ہوئے ہیں اور چائنا نیوز ایجنسی نے بھی دنیا بھر میں اپنے نمائندے مقرر کیے ہیں اور نیو چائنا نیوز ایجنسی کا جو صدر مقام یا ہیڈ کوارٹرز ہے وہ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہے اور اس وقت دنیا بھر میں جو ممتاز نیوز ایجنسیز شمار ہوتی ہیں ان میں نیو چائنا نیوز ایجنسی بھی اے کلاس نیوز ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے اسی طرح رشیا روس کی بھی ایک نیوز ایجنسی دنیا بھر میں بڑی ممتاز ہے جس کو تاس کہتے ہیں اس کا پورا نام اتار تاس ہے لیکن عام طور پر مخفف کے طور پر اس کو سب لوگ تاس کے نام سے یاد کرتے ہیں اور روسی زبان میں ابتدائی طور پر یہ خبریں بھیجتی تھی یا ویڈیو سروس کے پیچھے کمنٹری رشین لینگویجز میں ہوتی تھی لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاس نے بھی اپنی انگلش سروس بھی شروع کی ہے اور کئی دوسری زبانوں میں بھی وہ خبریں بھیجنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک ایران کی بھی ایک سرکاری نیوز ایجنسی پارس کے نام سے ہے تو ایران کی یہ سرکاری نیوز ایجنسی ایرانی حکومت کی ترجمان ہے وہاں کی پالیسیوں اور وہاں کے حالات کے مطابق دنیا بھر میں خبریں نشر کرتی ہے اس کے نمائندے بھی دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں اس کے علاوہ بھی دوسری چھوٹی کئی نیوز ایجنسیاں ایران کی ہیں لیکن پارس کا مقام سرکاری نیوز ایجنسی کی وجہ سے خاصا اہم ہے اسی طرح اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی نے انیس سو چوہتر میں جو ان کی اسلامک سربراہ کانفرنس ہوئی جس میں دنیا بھر کے مسلمان سربراہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ مسلم امہ یا اسلامی ممالک کی جانب سے خبریں ترسیل کرنے کا کوئی اجتماعی ذریعہ نہیں ہے مسلم ممالک نے اپنے تئیں الگ الگ اپنی نیوز ایجنسیاں بنائی ہوئی تھیں عربی زبان میں تھیں اردو زبان میں تھیں یا جس ملک میں جو زبان بولی جاتی ہے جیسے انڈونیشیا کی زبان ہے ملائیشیا کی زبان ہے اس میں وہ اپنی خبریں بھیجتے تھے تو ان سب مسلم سربراہان نے 1974 میں جو سبمٹ ہوئی اور وہ سبمٹ بڑی تاریخی کانفرنس یا سبمٹ تھی اور وہ پاکستان کے شہر لاہور میں ہوئی تھی لاہور میں ہی انیس سو چوہتر میں نائنٹین سیونٹی فور میں جو اسلامک سبمٹ ہوئی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلم اما کی طرف سے ایک اسلامک نیوز ایجنسی شروع کی جائے جس کا نام آئی آئی این اے رکھا گیا یعنی اسلامک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی اس کا سیکرٹیریٹ جدہ میں ہے تو وہاں پر اس ایجنسی کی بنیاد ڈالی گئی اور طے یہ پایا کہ دنیا بھر کے تمام مسلم ممالک آئی آئی این اے کو سبسکرائب کریں گے اس کو آگے لے کر چلیں گے لیکن بدقسمتی سے 1974 میں جو کانسیپٹ سوچا گیا دو سال بعد 1976 1976 میں اس نیوز ایجنسی کا قیام عمل میں آیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم ورلڈ میڈیا کے حوالے سے وہ کردار اب تک ادا نہیں کر سکی جو دنیا کے دوسرے بڑے ممالک اور تنظیموں نے کیا او آئی سی ایک بہت بڑی طاقتور اور مسلم امہ کی تنظیم ہونے کے باوجود ابھی تک آئی آئی این اے کو وہ مقام نہیں دلا سکی جو رائٹرز کو اے ایف پی کو یو پی آئی کو اور تاس کو اور نیوز چائنا نیوز ایجنسی کو حاصل ہے یا پارس کو ہے تو اس طرف ہماری توجہ کم رہی یہی وجہ ہے کہ مسلم امہ کو جو مسائل درپیش ہیں ان کی خبریں پوری دنیا میں اس طرح اجاگر نہیں ہو رہی اس پر کنسرن ضرور ہے اور امید کی جاتی ہے کہ مستقبل قریب میں اسلامی تنظیم یا سربراہ کانفرنس کی یہ نیوز ایجنسی جو مسلم امہ کا پوائنٹ آف ویو دنیا بھر میں لے جانا چاہتی ہے وہ بھی ایک موثر کردار ادا کرے گی اسی طرح آپ کو ایک اور حوالے سے کچھ اور ملکوں کی نیوز ایجنسی کا بھی میں بتاتا چلوں ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی کی یہ پہلی خبر رساں ایجنسی ہے اس کو ٹرکش زبان میں اناڈولا ایجنسی کہتے ہیں لیکن دنیا بھر میں یہ تھا کے نام سے مشہور ہے اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی ملک انڈونیشیا کی نیوز ایجنسی ان کے نام سے مشہور ہے اس نیوز ایجنسی کا کیپٹل یا صدر مقام انڈونیشیا کے دارالحکومت جاکارتا میں ہے اس ریجن میں جو ملائیشیا سنگاپور انڈونیشیا یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں ان ممالک میں اس نیوز ایجنسی کا بڑا ممتاز رول ہے ایون تھائی لینڈ ان کے اخبارات بھی اس کے سبسکرائب ہیں ہمارے علاقے میں بھی اگر انڈونیشیا کی کوئی خبر ہمیں حاصل کرنی ہو تو ہمیں انڈونیشیا کی نیوز ایجنسی انتارا کی ممبرشپ لینا ہوتی ہے اسی طرح اب میں اپنے خطے کی طرف آتا ہوں ہمارا خطہ جنوبی ایشیا پاکستان اور بھارت پر مشتمل ہے یہاں پر نیوز ایجنسیز کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی اس کی کہانی بڑی پرانی ہے پاکستان اور ہندوستان جب ڈیوائڈ نہیں ہوئے تھے الگ الگ مملکتیں نہیں بنی تھی تو انیس سو پانچ میں پچھلی صدی یعنی آج سے تقریباً سو سال یا ایک سو دس سال پیچھے چلے جائیں آپ یا اور پیچھے جائیں تو اس وقت انیس سو پانچ میں تین نیوز پیپرز کلکتہ کے تھے جن کا نام تھا انگلش مین اسٹیٹس مین انڈین ڈیلی نیوز ان تین اخبارات کے مالکان ساتھ بیٹھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم پورے جنوبی ایشیا میں اس خطے سے خبریں کیسے حاصل کریں تو انہوں نے انیس سو پانچ میں ایک خبر رسا ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام ایسوسی ایٹڈ پریس آف انڈیا رکھا گیا اے پی آئی ایسوسیٹڈ پریس آف انڈیا تو ان تین اخبارات نے مل کر اس خطے میں پہلی نیوز ایجنسی کی بنیاد رکھی اور پھر جب جنگ عظیم اول یعنی فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی اور اس جنوبی ایشیا میں پولیٹیکل مومنٹ شروع ہوئی کچھ تحریکیں شروع ہوئی اور انہوں نے زور پکڑا تو پھر مزید نیوز ایجنسیوں کی مارکٹ بنی تو پھر فری پریس آف انڈیا کے نام سے ایک اور نیوز ایجنسی کی بنیاد رکھی گئی اور ان نیوز ایجنسیوں پر اس دور میں چونکہ پاکستان نہیں بنا تھا اور انگریزوں کا کنٹرول تھا تو ہندوؤں کو آگے آنے کا موقع مل رہا تھا تو ہندوؤں کی اسی حجے یا ہاوی ہونے کی وجہ سے مسلمان میڈیا میں بھی بہت پیچھے تھے آپ میں سے جنہوں نے تحریک پاکستان یا آزادی پاکستان کی جد و جہد پڑھی ہو اور تحریک قیام پاکستان کے بارے میں پوری طرح شناسا ہوں وہ با آسانی اس سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جو علی گڑھ موومنٹ شروع کی وہ بھی یہی تھی کہ ہندوستان کے مسلمان انگریزی سیکھیں کیونکہ مستقبل میں انگریزی ہی ایک ایسی زبان بن رہی تھی جس نے دنیا پر حکمرانی کرنی تھی ہندوؤں نے انگریزی سیکھنا شروع کر دی اسی وجہ سے وہ اپنی نیوز ایجنسیاں بھی بنانے لگ گئے اور گوروں کے یا انگریزوں کے قریب چلے گئے تو جب مسلمانوں نے انگریزی پڑھنا شروع کی ان کی تعلیم بڑھی اور ان کو شعور حاصل ہوا کہ ہم نے مستقبل میں کمپیٹ کرنا ہے تو انہوں نے سوچا کہ میڈیا کی سمت میں بھی یا اخبارات کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے تو اس وقت ایک مسلمان ایڈوکیٹ جو پٹنہ کے رہنے والے تھے اور ان کا نام سید محمد تھا انہوں نے اورینٹ پریس آف انڈیا کے نام سے ایک مسلم خبر رسائیں ایجنسی کی بنیاد رکھی تو تاریخ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں سب سے پہلی نیوز ایجنسی جو مسلم کاز کو آگے بڑھاتی تھی اس کا نام اورینٹ پریس آف انڈیا تھا یہ پریس آف انڈیا قیام پاکستان تک گاہے گاہے اپنی خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتی رہی لیکن اس وقت تک اس نیوز ایجنسی نے وہ مقام حاصل نہ کیا تھا جو اس دور میں اس خطے میں دوسری نیوز ایجنسیز یا ہندوؤں کی قائم کردہ نیوز ایجنسیز کا تھا پاکستان بننے کے بعد تقریبا سال ڈیڑھ بعد 1949 میں پاکستان میں نیوز ایجنسی کی ایک بنیاد رکھی گئی جس کا نام ایسوسیٹڈ پریس آف انڈیا کے حوالے سے یا اس سے متاثر ہو کر ایسوسیڈ پریس آف پاکستان رکھا گیا جس کو اے پی پی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ اے پی پی 1949 سے لے کر آج تک ایک انتہائی اہم نیوز ایجنسی ہے اور اس وقت اے پی پی پاکستان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے طور پر سب سے آگے سب سے نمایاں ہے اس کے پاس بہترین سورسز موجود ہیں اے پی پی نے وقت کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی ضروریات کو بھی پورا کرنا شروع کیا اور اب اے پی پی نے اپنی ویڈیو سروس بھی شروع کی ہے اگر آپ ٹیلی ویژن چینلز دیکھیں تو آپ کو اے پی پی کا مائک بھی نظر آتا ہے تو اب پاکستان کی یہ نیوز ایجنسی جو 1949 میں شروع ہوئی اس کو حکومت کی سرپرستی بھی حاصل ہے اس میں پروفیشنلز لوگ بھی ہیں اور یہ نیوز ایجنسی پاکستان کی ایک نمائندہ نیوز ایجنسی ہے جو دنیا بھر سے خبریں حاصل بھی کرتی ہے اور دنیا بھر کی بڑی نیوز ایجنسیز اے ایف پی تاس رائٹر نیوز چائنا نیوز ایجنسی پارس انتارا نیم دا نیوز ایجنسیز آف دا ورلڈ ان سب کے ساتھ اس نے ایک معاہدے کے تحت خبروں کو ایکسچینج کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پاکستان کی خبریں یہ ان کو بھیجتے ہیں ان ممالک کی خبریں وہ ایجنسیاں اے پی پی کو بھیجتی ہیں اور اے پی پی کا جو نیوز کا سینٹرل ڈیسک ہے وہ ان خبروں کی چھانٹ کر کے پاکستان کے ٹارگٹ آرڈینس یا سامعین اور ناظرین کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جو مختلف سورسز سے ہزاروں اور لاکھوں خبریں جو ان کے نیوز روم میں آتی ہیں تو وہ ان کو الگ کر کے کیٹیگرائز کر کے ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن کو اس کی ضرورت کے مطابق خبریں سبسکرائب کرتی ہے پرائیویٹ چینلز کو اس کی ضرورت کے مطابق اخبارات کو اس کی ضرورت کے مطابق مقامی اخبارات کو اس کی ضرورت کے مطابق تو اس طرح پاکستان کی نیوز ایجنسی اے پی پی پاکستان کی ایک ممتاز ترین نیوز ایجنسی ہے اور اب جب سے اس نے ویڈیو سروس شروع کی ہے تو وہ مختلف چینلز کو پاکستان کے حکمرانوں کی کوریجز بھی سبسکرائب کرتی ہے اور یہ مختلف نیوز ایجنسیاں اور چینل اے پی پی کو ایک خاص رقم ماہوار یا سالانہ ادا کرتے ہیں جس کے عوض ان کو یہ خبریں ملتی ہیں اسی طرح اخبارات بھی اے پی پی کو ادا کرتے ہیں یہ تو سرکاری شعبے کی نیوز ایجنسی ہوئی اور پاکستان میں میڈیا کی گروتھ کے ساتھ ساتھ اٹس انٹر لنکڈ یہ کچھ لازم و ملزوم چیزیں ہیں کہ جب میڈیا ترقی کرتا ہے تو نیوز ایجنسیوں نے بھی ترقی کرنا ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں مالی طور پر بھی اور خبروں کے اصول کے طور پر بھی تو نیوز ایجنسیوں کی ایک مشروم گروتھ پاکستان میں شروع ہوئی اس وقت درجنوں نیوز ایجنسیز پاکستان میں موجود ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں نمایاں پی پی آئی این این آئی اے این این اور اس طرح بہت سی نیوز ایجنسیاں ہیں جو اردو اور انگریزی دونوں میں خبریں ترسیل کرتے ہیں جس اردو اخبارات کو اردو زبان میں انگلش اخبارات کو انگلش زبان میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو اس کی ضرورت کے مطابق خبریں پیش کی جاتی ہیں اور ان خبروں کی بنیاد پر ریڈیو ٹیلی ویژن چینلز چاہے سرکاری ہو یا نجی ہوں وہ ان کو کاٹ چانٹ کر کے اپنے نیوز بلیٹن کو انرچ کرتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی ٹی وی چینل یا اخبار کے پاس اتنے وسائل اور ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ اپنے رپورٹرز ہر جگہ بھیج سکے سلیکٹو جگہوں پر رپورٹرز بھیجے جا سکتے ہیں لیکن ہر جگہ نہیں بھیجے جا سکتے اس لیے تمام نیوز میڈیا ان نیوز ایجنسیز کا محتاج ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہیں اسی طرح مقامی اور صوبائی سطح پر بھی چھوٹی چھوٹی نیوز ایجنسیاں بن گئی ہیں سندھی کی نیوز ایجنسی ہے پنجابی کی نیوز ایجنسی ہے پشتو کی نیوز ایجنسی ہے جو مقامی اخبارات اور اب جو ریجنل یا ایتھنک چینلز ہمارے ملک میں آئے ہیں ان کو وہ خبریں فراہم کرتی ہیں لیکن مجموعی طور پر پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی اے پی پی ہے جس کو اس وقت ہم دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں سامنے لا سکتے ہیں نیوز ایجنسیز کے بارے میں تو آپ کو کچھ یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا اگر نہیں آیا تو ریکال کریں انسان جتنی بار دہرائے گا اتنی بار جلدی سمجھ آئے گا اور سبق یاد کرنے کا ایک فارمولہ بینگ اے مسلم آپ ہمیشہ یاد رکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکت میں حکم ہے کہ الحمد شریف پڑھیں جبکہ سب کو الحمدللہ رب العالمین پوری طرح آتا ہے اگر یہ حکم ہے تو کیوں ہے یہ دہرانے کا حکم کیوں ہے اگر سوچیں تو اس لیے کہ جب تک چیزیں دوہرائی نہیں جاتی ذہن نشین نہیں ہوتی اسی طرح آپ جو بھی سبق پڑھ رہے ہوں جو بھی لیکچر سن رہے ہوں اگر ایک بار سمجھ نہ آئے تو اسے دوبارہ سنیں اور نوٹس لیتے رہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی تحریر کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یا سنی ہوئی چیزوں کو لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو خود بخود ایک تھاٹ پروسیس کے تحت وہ چیزیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ صرف سنتے ہیں ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا تو وہ آپ کو ریٹین نہیں ہوگی ریٹینشن پاور بڑھانے کے لیے کنسنٹریشن کی ضرورت ہے توجہ کی ضرورت ہے اور اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو وہ چیزیں یاد رہیں گی لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ قلم سے وہ چیزیں گزار دیں جب آپ کوئی لیکچر سن رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی چونکہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے لیکچرس دیتی ہے تو ان لیکچرس کو جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے قلم پر نوٹس لے لیں اور پھر ان کو ذہن نشین کر کے ایک دفعہ دوبارہ لکھیں تو یہ سب چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی تو اسی طرح نیوز ایجنسیز پر کافی تفصیلی گفتگو ہم نے کی ہے لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ نیوز ایجنسیز ایک اجتماعی سورس ہے اسی طرح ایک اور اجتماعی جو میڈیا میں بڑا اہم ہے دیٹ از نیوز روم خبریں حاصل کرنے کے لیے رپورٹر فیلڈ میں جاتے ہیں لیکن وہ چراغ تلے اندھیرے والی بات نہ ہو باہر خبریں اگر بکھری ہوئی ہیں وہ آپ نے لانی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن ایک اچھا رپورٹر اگر نیوز روم کے اندر جو وسائل موجود ہیں ان کی طرف توجہ دے تو یقینی طور پر اس کو بہت سی خبریں وہاں بیٹھے مل جاتی ہیں کلوز مل جاتے ہیں وہ کیسے آئیے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیوز روم کے اندر جو سورسز خبروں کے بکھرے پڑے ہیں آپ ان کی طرف توجہ دیں وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک کلپنگ آف نیوز پیپر لائبریری دی بیک گراؤنڈ آف اے پرسن اور ٹاپک ون کین گیٹ فروم دا نیوز پیپر لائبریری بڑی اہم ہے وہاں کلپنگز کی فائل بھی آپ کو ملے گی وہاں آپ کو کٹنگز بھی ملیں گی وہاں آپ کو مختلف مضامین بھی ملیں گے اور جب ایک رپورٹر نیوز روم میں اخبارات کو سکین کرتا ہے یا کلپنگس کی فائل دیکھتا ہے تو اس کو بہت سی خبریں حاصل ہوتی ہیں اسی طرح نیوز روم کے ایک کونے میں یا نیوز ایڈیٹر کے ڈیسک کے پاس یا کسی کارنر میں ڈکشنریز پڑی ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کوئی کام نہیں کر رہے تو آپ ان ڈکشنریز کو کھول کے پڑھیں دیر آر نمبر آف ڈکشنریز جن میں آپ کو الفاظ کے معنی یا میننگز کے علاوہ اس کا اوریجن پتہ چلتا ہے تو آپ جب بھی کبھی کوئی خبر بنا رہے ہوتے ہیں کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ خبر الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے اور کمیونیکیشن کے لیے آپ کے لیے اپروپریٹ الفاظ یا موضوع الفاظ کا انتخاب انتہائی اہم ہے بعض اوقات ایک لفظ زو مائنی ہوتا ہے ایک لفظ سے دو تین معنی نکل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ جب کبھی خبر بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ موضوع الفاظ کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کی عادت ڈکشنریوں کا مطالعہ کرنا ہے یا اس سے استفادہ کرنا ہے تو آپ یقیناً اپروپریٹ ورڈز یوز کر سکتے ہیں ڈکشنریاں آپ کو اسپیلنگس درست کرنے میں مدد دیتی ہیں ان الفاظ کا پس منظر یا تاریخ بتانے میں مدد دیتی ہیں ڈکشنریوں کے ساتھ ساتھ سلیبیفکیشن کی بکس بھی آپ کو نیوز روم میں ملتی ہیں سلیبیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ڈویژن آف ورڈز بتاتی ہے کہ الفاظ کو کس طرح تقسیم کرنا ہے اسی طرح پارٹس آف سپیچ کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کتابیں نیوز روم میں مل جائیں گی مثلا انگلش کے آٹھ الفاظ جن کی کلاسیفیکیشن آف ورڈز بڑی اہم ہے مثلا ناؤن ہے ورب ہے ایڈجیکٹو ہے ایڈورب ہے انٹرجیکشن ہے پریپوزیشن ہے کنجیکشن ہے اور پرو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بیسک انفارمیشن یا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے یہ آپ کو گرامر اردو میں بھی ملتی ہے انگلش میں بھی ملتی ہے تو ایک اچھے رپورٹر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سلیبیفیکیشن بھی پڑھیں پارٹس آف اسپیچ بھی سمجھیں ڈکشنریز کا بھی مطالعہ کریں اور نیوز روم میں جو اخبارات کی کلپنگز ہیں ان کو بھی آپ پڑھیں اس کا ایک فائدہ آپ کو سب سے بڑا یہ ہوگا کہ آپ جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کی معلومات اضافہ ہوگا موضوع الفاظ کے انتخاب میں آسانی ہوگی اسی طرح ایبریویشنس مخفف جو الفاظ کے ہوتے ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کو بکس میں ملتی ہیں اور نیوز روم میں اس کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہوتا ہے نیوز روم میں اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو ملتی ہے جس کو ہم انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا ایک ایسی کتاب یا والیوم کا نام ہے جس میں اے ٹو زی یعنی اے سے لے کر اور زیڈ تک جتنے الفابیٹس ہیں وہ ترتیب وار دیے ہوتے ہیں اور اے سے جو الفاظ واقعات شخصیات یا جو ایونٹس ہیں دنیا بھر میں مشہور جن سے خبریں نکل سکتی ہیں یا پس منظر پتہ چلتا ہے تو وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں آپ اے کا کالم کھولیں تو اے کے آپ کو بعض اوقات تین سو صفحے ملیں گے جو اے سے شروع ہو رہے ہیں اور جیسے ڈکشنری میں اے سے سٹارٹ ہوتے ہیں الفاظ اس طرح انسائکلوپیڈیا میں اے سے شروع ہونے والے واقعات شخصیات نام اور اہم دنیا کے واقعات ایجادات دریافت ان سب کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے تو آپ اپنی خبر کا بیک گراؤنڈ کہیں استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو مثلاً آپ لفظ پارلیمنٹ کے بارے میں اگر ایک خبر دینا چاہتے ہیں اور آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلی پارلیمنٹ کب بنی تو آپ انسائکلوپیڈیا میں جائیں اس کا والیم اٹھائیں بعض اوقات درجنوں میں ولیومس ایک انسائکلوپیڈیا کے ہوتے ہیں بیس بیس ولیومس پچاس پچاس سو سو اوور ہنڈریڈ ولیومس بھی ایک انسائکلوپیڈیا کے ہوتے ہیں تو آپ پی نکالیں پی کو کھولیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو دو تین صفوں میں پارلیمنٹ کی ہسٹری مل جائے گی تو انسائکلوپیڈیا بڑا اہم ذریعہ ہے سورس آف انفارمیشن کا تو ایک اچھے رپورٹر کو انسائکلوپیڈیاز پڑھنے چاہیے انسائکلو برٹانی کا بڑا مشہور ہے انسائکلوپیڈیا آکسفرڈ کے ہیں اور بہت سے انسائکلوپیڈیا ریلیجن پہ بھی ملتے ہیں آپ کو اسلام پہ بھی انسائکلوپیڈیا ملے گا کرسچینٹی پر بھی ملے گا ازم پر بھی ملے گا انسائکلوپیڈیا پولیٹیکل انسائکلوپیڈیا بھی ملے گا بچوں کا انسائکلوپیڈیا بھی ملے گا خواتین کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا بھی ملے گا جانوروں کا انسائکلوپیڈیا ہوگا سمندر کا انسائکلوپیڈیا ہوگا دریافت کا انسائکلوپیڈیا ہوگا جتنے آپ تصور کرتے ہیں دنیا بھر میں ریسرچ اور تحقیق ہو رہی ہوتی ہے اور انسائکلوپیڈیا ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں تو نیوز روم اور ایک اچھے نیوز روم میں چاہے وہ ریڈیو کا ہو یا ٹیلی ویژن کا ہو وہاں انسائکلوپیڈیا آپ کو ہمیشہ موجود ملے گا انسائکلوپیڈیا کے ساتھ ساتھ آپ کو ایٹلس ملیں گی جن میں دنیا بھر کے نقشے ہوتے ہیں آپ کے اپنے ملک کا نقشہ کوئی علاقہ آپ نے ڈھونڈنا ہے یا کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اگر ڈسٹنس معلوم کرنا ہے اس کی سراؤنڈنگز معلوم کرنی ہے تو آپ نیوز روم کی ایڈریس کھولیں اس میپ پر جائیں مزید میگنیفائی کریں آپ اس پوائنٹ پر جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس علاقے میں آبادی کیا ہے اس کے مسائل کیا ہیں تو آپ اپنی خبر میں ایک آد فکرہ ایسا ڈال دیں جس سے اس میں بڑی انفرادیت اور ندرت پیدا ہو جائے گی اسی طرح گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے اس کے والیومز بھی نیوز روم میں محفوظ کیے جاتے ہیں وہاں سے آپ کو بہت سی نئی نئی انفارمیشن ملتی ہیں رپورٹر کے لیے نیوز روم ایک بہت بڑا سورس شمار ہوتا ہے اسی طرح آپ کے گھروں میں بھی اور دفاتر میں بھی اور نیوز روم میں بھی ٹیلی فون ڈائریکٹریز پڑی ہوتی ہیں ایک اچھا رپورٹر اگر ٹیلی فون ڈائریکٹریز کی ورگردانی کرے تو اس سے بھی اس کو بہت سی انفارمیشن ملتی ہے ذرا آپ کے پاس اگر کبھی وقت ہو آپ اپنے گھر میں پڑی ہوئی ٹیلی فون ڈائریکٹری کو اٹھا کر دیکھنا شروع کریں تو آپ کی معلومات میں حیران کن اضافہ ہوگا اور جو ٹیلی فون ڈائریکٹریز ہیں ان میں یلو پیجز پر خاص طور پر آپ توجہ دیں یلو پیجز ان ڈائریکٹریز کا ایک سب سیکشن ہوتا ہے جو پیلے رنگ کا کاغذ ہوتا ہے لاٹ آف انفارمیشن از دیئر اس کے علاوہ بھی نیوز روم میں بہت سے سورسز ہیں بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ صرف خبر بنانے کے لیے نیوز روم میں جا رہے ہیں اور باقی طرف توجہ نہیں دے رہے تو نیوز روم بھی ایک کمرہ ہے ایک دفتر ہے ایک کام کرنے کی جگہ ہے لیکن اگر آپ نے وہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے تو آسک یور کلیگس کے ہمارے نیوز روم میں کیا فیسیلٹیز ہیں تو یو ویل فائنڈ نمبر آف ادھر تھنگس آف انٹرسٹ فار دی پروفیشن نیوز روم میں آپ کو بعض اوقات پارلیمنٹ قومی اسمبلی اور سینٹ کی رپورٹس اینول رپورٹس کوارٹرلی رپورٹس ملتی ہیں ان کو پڑھنے سے آپ کو جو پارلیمنٹری رپورٹرز ہیں ان کو بہت بنیادی چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی ڈیبیٹس ہو چکی ماضی میں اس ایشو پر کس نے کتنا بولا اسی حوالے سے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ امریکن نیوز رومز جتنے بھی ہیں سی این این کے وہاں کے بڑے نیوز پیپرز کے اسکائی ٹی وی کے ان سب میں بھی سی کیو ریسرچرس موجود ہیں سی کیو ریسرچرس کی ٹرم کوائن کی ہے امیرکن جرنلسٹوں نے اٹ اسٹینڈس فار کاشنل کوارٹرلی کاگریس میں امیرکن کاگریس میں جتنی کاروائی ہوتی ہے اس کو سہ بنیاد پر ہر تین ماہ بعد ایک رپورٹ کی شکل میں شاع کیا جاتا ہے اور ان تمام نیوز روموں میں وہ موجود ہوتی ہے اسی طرح برٹش پارلیمنٹ کوریج بھی کوارٹرلی شائع ہوتی ہے دنیا کی دوسرے ممالک کی بھی ہوتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی کارکردگی کی رپورٹ بھی اور وہاں ہونے والے سوالات تحریک التبا تحریک استحق اور قانون سازی کے حوالے سے ممبروں کے انٹرسٹ کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹیوں کے انٹرسٹ کے حوالے سے بہت سی رپورٹس شائع ہوتی ہیں اور وہ رپورٹس اچھے نیوز روموں میں موجود ہوتی ہے آپ ایک اچھے نیوز روم میں جب بھی آپ کام کرتے ہوں تو آپ کو جتنے سورسز باہر بکھرے ہوئے ہیں اس سے کم سورسز نیوز روم میں نہیں ملیں گے تو اچھے رپورٹر بننے کے لیے اچھا نیوز مین بننے کے لیے ساتھیوں ضروری ہے کہ آپ نیوز روم میں موجود وسائل اور ذرائع کی طرف توجہ دیں خواب وہ ذرائع خبر رسائن ایجنسیوں سے متعلق ہوں ریفرنس بکس سے متعلق ہوں یا وہ چیزیں آپ کو ورلڈ ایلمن ایک انسائکلوپیڈیا سے متعلق ہوں اور آخری سورس جو نیوز روم کا بڑا اہم ہے وہ وہاں کا ہیومن ریسورس ہے آپ کے نیوز روم میں بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ماضی میں رپورٹر رہے ہیں ایڈیٹرز رہے ہیں مختلف چینلز کا اور اخبارات کا وہ تجربہ رکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھیں ان سے سوال پوچھیں ان کے تجربات کو شیئر کریں وہ آپ کو ایسے ایسے سورسز بتائیں گے کہ فیوچر میں آپ ایک بہت اچھے اور کامیاب رپورٹر بن سکیں گے تو ساتھیوں آج کے لیکچر میں ہم نے نیوز روم اور نیوز ایجنسیز کے ایسے سورسز کا مطالعہ کیا جس کی بنیاد پر ایک رپورٹر بہت خبریں حاصل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو ایک پہنا مشق رپورٹر کے طور پر گرو کر سکتا ہے تو آپ سورسز پر پوری طرح توجہ دیں اف یو وانٹ ٹو بی اے ویری گڈ رپورٹر اینڈ اے نیوز رپورٹر اینڈ اے فنکشنل ون جس کا نام دنیا میں رہے تو آپ نیٹ کو بھی ضرور استعمال کریں وہ بھی بہت بڑا سورس ہے اس کے ساتھ ہی سرور منیر راؤ آپ سے اجازت چاہتا ہے اگلے لیکچر تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ